وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليل أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك وللزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إننا كأن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك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 فمسبس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على الشجرة الخرد بملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقى يخصفان عليهما من ورق الجنة معصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا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 پرور د نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی والا آیا تیتا و کزال کل یو مم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ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 تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تو, تُو نے ان کو بلا دیا اسی طرح آج ہمیں گے وَكَذَلِكَ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آفرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے مجھے بھی ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں عقلواروں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے شادر اور جزائع اعمال کے لیے ایک میعاد مقررہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تصویر و تخمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تصبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاكي تم خوش ہو جا وا لا تمدن عينيك الى ما متاعنا به ازواجا منهم زهره الحيات الدنيا لنفتنهم فيه ولربك خير واضخ وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالق نحن نرزق من لا عاقبته للطقا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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل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 جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ فَتَنَّا قَوْمَهُمُ الْوَادِ فَأَجَيْنَا هُمْ وَمَنْ شَاءَ وَأَهْلَكْنَا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 لا لعلكم اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھی ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے جب انہوں نے ہمارے مقدمہ آزاد کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم آئس و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دیافت کیا جائے ہما زالتم خوام لَوْ کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے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 اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کی مملوک اور اسی کا مال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ ہیں اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک ان سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی امتحا الم آزادی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 کہ خدا کی سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دو کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اَوَلَم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا وجاللہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا, جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور لگے اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ ٹھیر رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ شرم قبل اپہ خالی دون کل موتنا تھی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُسْوًا أَهَذَا الَّذِي يَنْفُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُرِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعِجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْبَعْدِ إِنْ كُنتُم الصادقين.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 تو جس عذاب کی یہ وائد ہے وہ کب آئے گا پونا سرون بنتا ہوں ذر مِّن جانے جب وہ اپنے منہ پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا بلکہ قیامت ان پر نہ آگ آتے ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گی اور نہ ان کو محلت دی جائے گی اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسکر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب میں جس کی ہنسی اڑاتے تھے آلحمان ذکر ربهم أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ سَمْلَوْهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِعُونَ نَشْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا لَا تِلْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ رات اور دن میں خدا سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہم سے پناہ دیے جائیں گے بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمدن کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں تو کیا یہ لوگ پانے والے ہیں قُل انما خاص کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمَا مِن ذِكْرِنَا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَأَحْمَلْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ كَمَا اور گمراہی میں فرق کر والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب ادا کی یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو مین دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے جس ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عبدين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 ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی شری گمراہی میں پڑے رہے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من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 تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا پھر ان کو توڑ کر رضا رضا کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے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 فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هُمْ يُنَافِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قُفْ لَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے انار بہ دوں سر وہ تب وہ کہنے لگے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 نیم اور ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف بچانے کا نا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 قصہ یاد کروں جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا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 ودعبود وسليمان إذ يحكمان في الحرص إذ نفشت فيه قنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسكرنا مع دعبود الجبال يسبحنا الطيب وكنا فاعلين من انتم اور اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روک گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا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 له ما به من ومثلهم من عندنا اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایزا ہو رہی ہے اور تو اس سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی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 وَذَنُّونِ اِذْ زَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِالزُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمُّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسماعيل اور اور ذوالفل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ نیک وکار تھے اور ذمنون کو یاد کرو یعنی یون علیہ السلام کو جب وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں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 ماہ متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ہر بلندی سے دوڑ رہے ہیں اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے کافرو اس روز تم اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے اگر یہ لوگ درحقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے ان... إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحذرهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 يوم لطل السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الزكر أن الأرض يرسها عبادي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 اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے قُلْ اِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَعْفِدُ فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكلمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومطاع إلى حين قال رب احكم بالحق مستانا تصفون کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وہی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدائے واحد ہے تو تم کو چاہیے کہ فرم ہو جاؤ اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں اقتام الٰہی سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عنقریب ان آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے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 سورة الحج مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس افتقوا ربكم إن الزلزلة الصاعة شيء عظيم یو نت نہ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زرزلہ ایک حادثہ عظیم ہے اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن جی حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حملوں کے حمل گر اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن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 إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخر لكم طفلا ثم لتبلغوه أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 جس کی بناوٹیں کامل بھی ہوتی ہیں اور ناقص بھی تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر لیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب کی طرف لٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونک چیزیں اگاتی ہیں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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ فَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ ذلك قدمت يداك وأن ليس اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزا کا مزہ چکھائیں گے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 لمن اقرب من نفعه ولبس اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے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 اور ایسا ہم صحبت بھی برا ان الله يدخل <تصفيق> الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد ما جو لوگ ایمان لائے اور عمل لیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے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 شہید <شَهِيد> اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے إن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقبر والنجوم والجبال والشجر والدمات وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء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 هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين ففروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحبيب يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد یہ <متغلق> دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قدا کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب وہ چاہیں گے کوئی اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزک سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چک رہو إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تدري من تحتها الأنهار ويحلون فيها من أسابر من زهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد جلوب من لايب اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا نہریں وہاں رہی ہیں وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ہوتی اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدا حمید کی راہ بتائی گئی ان للناس سواء فيه ومن يرد فيه من جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت کا بنایا ہے روکتے ہیں خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہیں اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأزل في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق اسم في معلومات رزقهم من انعام منها البائس اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کی جو اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رسوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے جائیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کی ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا بیل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طباف کریں یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عزبت رکھیں تو یہ پرمندگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہیں اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے شریک ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گیا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچھک لے جائیں یا ہوا کسی دور جلا اڑا کر پھینک دے یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں آزمت رکھے تو یہ فیل دلوں کی پرہزگائی میں سے ہے ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے